ہمارے شیخ خارب اللہ شیخ الب اللہ جمال حضرت مولانا شاہ حکیم ہیں جن کا عنوان ہے آ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں دو جہاں کا جہاں کا مزا اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے ہم کہاں مل نہیں آہ جو دل تیرے ہم کہاں مل نہیں دو جہاں کا مزا اس کو ہا نہیں آ جو دل تیرے غم کہاں مل نہیں آ جو دل تیرے غم کہاں مل نہیں, نہیں تیرے غم اپنی لہٰ غم سے مراد یعنی سے بچنے کا غم جس قلب میں دو جہاں کا مزا اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں ورنہ ہم چاہنے तो تو नहीं نہیں ہمیں اس قابل لی کہ ہمیں چاہا جائے آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ چاہنے تو ہمارے نے عجیب بات فرمائی خوف عدم قبول علامت کے قبول ہے یعنی عمل کے قبول نہ خوف عدم قبول یہ خوف کہ معلوم نہیں میرا عمل قبول ہوا کہ نہیں ذرا سا خوف ہو oh. معتدل خوف ہو زیادہ نہ بڑھائے کہ بد ہو جائے تو یہ معتدل خوف کہ معلوم نہیں میرا عمل قبول ہے کہ نہیں تو خوف ہے آدمی قبول علامت ہے قبول ہے کہ علامت ہے کہ یہ عمل اس کا قبول ہے آپ چاہ علامت ایمان یہ خوف کے کہیں میں منافق تو نہیں ذرا سا خوف تو یہ علامت ایمان ہے ابدیت کا تقاضا ہے چونکہ صحابہ کو بھی خوف رہتا تھا تو خوف نفاق علامت ایمان ہے اور خوف سوئے خاتمہ کہ کہیں میرا خاتمہ نہ گڑبڑ ہو جائے ذرا سا خوف ہو تو یہ علامت ہے کہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوگا بزرگوں نے فرمایا مانگنے والا مسیحمتی رحمتہ نے فرمایا ڈرنے والا محفوظ رہتا ہے اور مانگنے والا محروم نہیں رہتا ڈرنے والا محفوظ رہتا ہے جس کو خوف خوف ہو جو ڈر ہو کہیں نعمت, نعمت نماز میں پڑھ رہا ہوں یا کہیں جائے. ذرا سا خوف ہے چھوڑتا نہیں لیکن خوف ہے تھوڑا سا تو ڈرنے والا محفوظ رہتا اور مانگنے والا محروم نہیں رہتا اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے وہ محروم نہیں رہتا آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو پابل نہیں صحبت اہل دل اللہ علوم کی صحبت صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو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 ہمارے دوالا نے آہ من پر شما درد من پر مولانا شاہی پوری رحمتہ فرمایا کہ میری آہ، ان کی آہوں کی تربیت یافتہ ہے اور میرا غم ان کے غم کا تربیت یافتہ ہے درد من پرور دہ شما درد شمار میرا غم اور درد آپ کی غم کا تربیت یافتہ ہے صحبت یافتہ ہے اور ایک دفعہ فرمایا توانا آہیں جنگلی نہیں ہے بلکہ صحبت یافتہ اور تلبیت یافتہ ہے اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں صحبت اہل دل جس نے پائنا ہو اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں جس جگہ آپ کا عرب ملتا نہ ہو ہو کے منزل بھی وہ میری من جل نہیں ہو کے من بھی وہ میری منزل نہیں جو بز میں غیر سے بھی ہے مانوس آہ آہ عمالت والا کا شعر فرماتے ہیں کہ جو غیر غیروں کے پاس فرساپ کے فرصاپ باس یعنی غیروں کے پاس اللہ والے نہیں ہیں ان کے پاس بری صحبتوں میں بھی جو وہاں دل لگتا ہو جس کا تو جو بز میں غیر بز میں مجلس جو بز میں غیر سے بھی ہے مانوس آہ آہ وہاں بٹن ہے ہاں چلائیں ضرور چلائیں آ جائے گی ان شاء غیر سے بھی ہے مانوس اختر وہ عشق حق سے ابھی آشنا نہیں ابھی اس کے حق سے اس کو واسطہ نہیں پڑا ورنہ وہ بری صحبتوں کو چھوڑ دیتا اگر عشق حق اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو جس جگہ آپ کا قرب مل تانا ہو ہو کے من بھی وہ منجل نہیں ہو کہ منجل ہی وہ میری منزل نہیں غیر حق سے لگا تاہ جو اپنا دل غیر حق سے لگا تاہ جو اپنا دل تیری ال لذت یعنی درد خستگی دولت دامن تھی توڑ کے سارے حوصلے مجھ کو اب یہ سلادی حضرت عالم ازگر مطالعے ہیں فرماتے ہیں کہ لذت درد خستگی ٹوٹ پھوٹ کی لذت دل جو گناہ سے بچ کر دل, دل, دل ٹوٹتا ہے تو اس میں حق تالہ نے ایک ایسی لذت چھپا رکھی ہے جو عجیب ہے دنیا داروں کو وہ نصیب ہے اللہ کو نصیب ہوتی ہے فرمایا کہ لذت درد خستگی دولت دامنتی دولت ہی دامن میں وہ دولت عطا فرماتی در درد خستگی دولتے توڑ کے سارے حوصلے گویا سب کچھ عطا کر دیا یارب یہ درد دل تیرا ہمارے فرماتے یار یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا ہے یہ مرض تیری عطا جو کہ شفا سے کم نہیں ہے یہ مرض تیری آتا مرض آتا ہے جو کہ شفا سے کم نہیں سبحانی. غیر حق سے لگا تاہ جو اپنا دل تیری الفت کے غم کا وہ ہل نہیں تیری ال فت کے غم کا وہ نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں کوئی لے لا نہیں کوئی میںل نہیں کوئی محمل نہیں کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں ہمارے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو نعمت دے اس کو اللہ کے لیے استعمال کرنا اس نعمت کو یہ نعمت کا شکریہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس نعمت کو استعمال نہ کریں یہ بھی نعمت کا شکریہ کسی کو حسن دیا تو اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے اس حوصل کو لڑ لڑکیوں کو پھنسانے کے چکر میں اپنے حسن کو استعمال کر رہا ہے تو اس حصن کو کے حصن پر فدا کرے تو اپنے حسن کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس نعمت کو استعمال کرنا ہے اس نعمت کی ناشکری ہے مال دیا نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے جان دی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے حسن دیا نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے غرض کی کوئی کسی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنا تو یہ اس نعمت کی ناشکری ہے آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں کوئی لے نہیں کوئی مہ مل نہیں کوئی لے نہیں کوئی مہ مل, مل نہیں آخری سیریت بولنے کا مقتا ہے کہہ رہا اور والا نے فرمایا جب کوئی گاڑی ٹوپی والا کسی عورت کو دیکھتا ہے تو ایک جگہ وہ عورتیں آپس میں گھروں کے دروازوں پر کھڑی جاتی ہیں بعض اوقات عورتیں باتیں کرتی ہیں ایک اس دروازے پہ سامنے اپنے گھر کے ایک اس دروازے پہ تو ایک عورت دوسرے سے کہہ دیتی دیکھا رہے بہن تو نے کہ وہ ملہ تجھے دیکھا جا رہا تھا <laughs> تو کوئی داڑی ٹوپی والا ایسے دیکھتا جاتا ہے تو وہ نوٹ کرتی ہیں اس کو اور اگر جو نظر بچاتا ہے تو متحیر ہوتی حیرت میں پڑ جاتی ہیں کہ کیا شے ان کے اندر ہے کہ وہ جو ہم سے زیادہ بھی حسین ہے کہ ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے تو ان کو کیا معلوم کہ حسن جس قلب میں ہو ہمارے شیخ فرماتے ہیں ڈیزائن کو ریزائن دو اور ڈیزائنر کو تلاش کرو ڈیزائن کو ریزائن دے کر ڈیزائنر کو تلاش کرو اللہ تعالیٰ جب پا گئے اس کو اور ذرا سا بھی ان کے حسن تعلق نصیب ہو گیا ان سے تو ان اللہ تعالیٰ مجبور محبت ہو جاؤ گے نہ بد نگاہی نہ کرنے پر ان شاء اللہ تعالی مجبور معلوم ہوگا کہ ہم گویا مجبور ہو گئے یہ مجبور محبت ہو گیا گویا کہہ رہا ہے گے دہل کہہ رہا ہے یہ عق نہیں فائد کا کوئی بھی ساحل نہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو دریا ہے اس کا کوئی ساحل نہیں منتحی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے کو یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق حاصل بھی ہو گیا اس کو واصل بلّا ہو گیا اس کے لیے بھی یہ ٹھہرنے کے لیے راستہ نہیں ہے ترقی کرتا جائے ان کی یاد میں لگا رہے مجاہدہ کم کرے گا تو مشاہدہ کم ہو جائے گا خود رہا ہے یہ جی اخ تل بانگے دوہل بہرے الفت کا کو ای سا نہیں بحرے الفت کا کوئی ایبی سار نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے ہم کا ہاں نہیں الحمد لله والصلاه والسلام على بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله مع الصادقين صدق الله ہمارے شیخ عارف اللہ شیخ اللہ رب الجنگ حضرت اقدس، حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دام سے بھی نہیں ہوتا اور کلام اللہ میں بھی مضمون ہے کہ یہ بے ادبی ہفت عمل کا سبب بن جاتا ہے بے ادبی ہفتے عمل کے عامل ہی اس سے سب غارت ہو جاتا ہے اور جن لوگوں نے ادب کیا اپنی آوازوں کو پست کیا نبیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو تقوا کے لیے خالص کر لیا جن لوگوں نے اپنی آوازوں کو نبی پاس وسلم کے سامنے پست کیا ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوا کے لیے خالص کر لیا سبحان معلوم ہوا ادب سے اس راستے سے اللہ تعالیٰ تقوا نصیبی سے جو کچھ نعمتیں حاصل ہوئی سب برباد ہو جاتی ادب بے ادب محروم مندس فضل رب تو یا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق ادب فرما بے ادب شخص کیونکہ آپ کے فضل سے محروم رہتا ہے اور فضل اور رحمت کہ بغیر انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی تو بہت سے آداب ہیں عرض کرتے ہیں تو یہ سب اختیار کرنے کے ہیں معاشرت کے آداب کہ ہماری ذات سے کسی کو ذرہ الجھن نہ ہو ملاقات ملنے جلنے کے ذہن دل،, دل میں تھے کہ باز آداب مطلب یہ کہ ملنے جلنے کے اپنے بڑوں کو کبھی تو دور سے نہیں بکارنا چاہیے یہ ایک ادب یاد رکھیں دور سے پکارنا نہیں چاہیے قریب جا کے اپنے بڑوں سے گفتگو کرنی چاہیے دور سے پکارنا نہیں چاہیے اور اسی طرح بیوی کے لیے شوہر کا نام لینا ہے شوہر کو نام لے کے پکارنا اور مرید کے لیے شیخ کو شیخ کا نام لے کے پکارنا تو بچے کے لیے باپ کا نام لے کے پکارنا یہ بھی خلاف ادب ہے اور دور سے پکارنا اور اسی طرح کسی سے ملنے جائیں تو بعض اوقات دروازے کو ہم دستک دیتے بازے بیل دبا کے اس کو چھوڑ دیتے بیل دبائے رکھتے ہیں بس نکلنا پڑے گا بلا سے جان جائے گی تماشا گھس کے دیکھوں گا بلا سے جان جائے گی تماشا گھس کے دیکھوں گا ایک ساتھ تھے تو کہیں پھڈا ہو گیا جھگڑا ہو گیا تو وہ آدت تھی گھس جاتے تھے وہاں کچھ بھی ہوتا تو کہنے لگے اٹو اٹو اٹو میرا بھائی ہے تو لوگ ہٹتے چلے گئے کہ جا کے دے گا تو گدا مرا جگہ ایک جگہ ایک آدمی کو جھوٹی گواہی دینے کا بہت شوق تھا جھوٹی گواہی دیتا تھا تو, تو اس نے کہا ایک جگہ معاملہ چلا تھا اس نے کہا بھائی میں, میں, میں نے خود دیکھا گلو نے اس کو مارا گلو کا کوئی معاملہ تھا میں نے خود دیکھا گلو نے اس کو مارا تو اس نے پوچھا کہ بھائی گلو کو آپ جانتے کہاں میں جانتا ہوں تو گلو کا قد کتنا ہے تو اس نے کہا گلو کوئی اتنا ہوا تو اس نے بولا بے وقوف گلو اس کے مرغے کا نام ہے کہ دوسرا ہاتھ تو لگانے نہیں دیا آپ نے تو تو خیر تین دفعہ دستک دے تین دفعہ دستک دے جہاں جائے اگر وہ نہ آئے اندازہ ہو کے اس نے سن لیا اور وہ نہ آئے تو پھر واپس ہو جائے یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تین دفعہ بیل بجا دے لیکن اتنی زور سے نہیں کہ تکلیف ہو جیسے میزبان کے ذمے ہے مہمان کا حق ایسے مہمان کے ذمے بھی ہے میزبان کا حق یاد رکھیں باز سمجھتے ہیں مہمان کے ہم ہاں کچھ بھی کریں میزبان ہی کے ذمے ہمارا حق ہے کہیں بھی ملاقات کے لیے جانا ہو تو پہلے فون کر کے یا معلوم کر لیں بھائی آپ فرصت ہے یہ جی میں اس وقت آنا چاہتا ہوں ملنا چاہتا ہوں اے? اس وقت میں ملنا چاہتا ہوں تو پہلے میں معلوم کر لیں اسے حکم الامت حیان ویلہ مطلع علیہ فرماتے ہیں جس سے خدمت لینی ہو اس کی راحت اور فرصت کا ضرور خیال رکھو اس کی راحت کا اور فرصت کا ضرور خیال رکھو مفتی تقیز صاحب نے ایک دعا فرمایا میرے پاس رات دو بجے فون آ گیا مسئلہ پوچھنے کے لئے میں نے کہا آپ نے مسئلہ پوچھنے سے پہلے وقت دیکھا تو کہتے ہیں کہ ہاں دیکھا لیکن مجھے خیال ہوا کہ آپ تعجد کے لیے اٹھے ہوں گے کتنے آدمی آپ نے تو نہیں کہا تھا تو دور سے وہ کہتا میں خیال ہوا کہ آپ تحجد کے اٹھے ہوں گے اس نے زن کیا کتنا اچھا تو کہیں بھی جائے پہلے فرصت جس سے خدمت لینی ہو فرصت اور تعویذ لیتا گو کہ تعویذ کا کام ہمارے بزرگوں کا طریقہ زیادہ پھیلاتے نہیں لیکن کوئی تعویذ دے دیا جو دل میں آیا دے دیا تو کیا کر رہا تھا ایک بار ہاں لینے آتا اور وہ آ کر کوئی غلطی کرتا جس سے بشاشت نہیں رہتی تو پھر نہیں دیتے فرمایا نفع کا مدار بشاشت پر ہے جب دل میں بشاشت نہیں ہوگی تو نفع نہیں ہوگا تو یہی معاملہ شیخ کے ساتھ ہے کہ اگر اس کے دل میں بشاشت نہیں ہوگی تو نفع بات نہیں ہوگا نفع بات پھر نہیں ہوتا تو اس کی راحت اور فرصت کا خیال کرنا چاہیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ جو جو تھے صحابہ, جن صحابہ, جن صحابہ سے باہر ان کے گھر کے انتظار کرتے رہتے کہ جب خود نکلے تب میں پوچھوں یعنی دروازے کو دستک نہیں دیتے تھے حضرت, حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنے استاد سے کوئی بات پوچھنی چاہیے اور تو دروازے کو دستک نہیں دی جب وہ خود نکلتے تو پھر پوچھتا تو یہ ادب ہے بہت بڑا عدب تو جہاں بھی جائے انسان اس کی فرصت دیکھ لے اور اس کی راحت کا خیال کرے اس کا اہتمام کرنا چاہیے فون پر بعض اوقات یا ایسی ملاقات باز لوگ کہتے ہیں بھائی یہ कुछ पूछना चाहता हूं अगर लंबी बात पूछनी है आधा घंटा चाहिए 20-25 मिनट चाहिए तो पहले इजाजत ले, ले कि बात है, तो इजाजत है या किसी और वक्त आ जाऊ रखें स्तंजा लगा है उसकी फ्लाइट है उसे कोई काम है किसी जगह जाना है तो उस वक्त तो सामने नहीं मालूम नहीं तो उस वक्त पूछ ले भाई मैं जरा लंबी बात करना चाहता हूँ तो اجازت ہے یا دوسرے وقت میں اپنی فرصت کا آپ کے وقت ہو تو وہ بتا دیں میں اس وقت فون کر لوں تو اس کا خیال کرنا چاہیے اور فرصت کا خیال کریں جس سے بھی خدمت لینی ہو ورنہ بازے بزرگ ایسے بازے سمجھتے ہیں بزرگ جو ہو گیا تو وہ بے حص ہو گیا اب انہیں تک اسے تکلیف ہی نہیں ہوگی اس کی کچھ بھی کرتے رہو اس کے ساتھ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کروسنی ہوتے بڑھ جاتی ہے ذکر اللہ سے ہمیں نہیں ہوتا راحت کا بھی زیادہ ہوتا ہے اور تکلیف کا بھی ادراک زیادہ ہوتا ہے لیکن کینا نہیں ہوتا دنیا داروں میں کینا ہوتا ہے اہم اللہ میں کینہ نہیں ہو تکلیف ہوگی شکایت بھی ہو جائے گی لیکن کینہ نہیں ہوگا کیونکہ دل میں غیر, غیر کو ٹھہرنے نہیں دیتے کینہ تو علامت ہے دنیا داری کی گئی دل میں یعنی انتقام کے جذبات کو باقی رکھا اپنے اختیار سے حکیم ملمت رحمۃ اللہ کی تعلیم ہے فرمایا کہ صبر کا یہ تکلیف کا اظہار خلاف صبر نہیں اس پر شکایت خلاف ہے اعتراض خلاف ہے بہت کام کی بات ہے کہ اظہار اظہار کسی اپنے ہمدرس سے اگر کر دے تکلیف کا تو یہ صبر کے اور رضا بالقضا کے خلاف نہیں اللہ تعالی کی مرضی پر راضی رہنے کے خلاف نہیں اعتراض اور شکایت یہ خلاف ہے صبر کے لیکن ہر کسی کو گاتا بھی نہ پھرے کوئی پریشانی آ جائے ہے غم میں بس ان کو پکارا چاہیے ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے اور بزرگوں نے فرمایا جیسے کڑوی دوا کو مفید سمجھ کے انسان پھی لیتا ہے ایسے کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو اسی طرح کڑوی دوا سمجھے روحانی اعتبار سے اور مفید سمجھ کے اس کو گوارا کر لے پھر دیکھیں کیسے صحت باطنی اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں صبر کر کے لوگ صدیق بن گئے معروم فرماتے ہیں. صدیق بن گئے صبر کر کے حضرت تھانی اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفس کی اصلاح بعض سمجھتے ہیں ذکر کرتے رہو بس کافی ہے اصلاح ہو جائے گی ایسا ذکر بتاتے ہیں شیخ ایسا وظیفہ بتا دو حضرت ایسا وظیفہ بتاتے ایسا تعویذ دے دیں کہ اصلاح ہو جائے اصلاح نفس کا تعویذ دے دیں کوئی تو یاد رکھیں نفس کی اصلاح کی ملمت نے فرمایا ذکر سے محض نہیں ہوتی ذکر سے تو عمل علاج پر عمل سہل ہوتا ہے علاج پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے بس اب, اب محبت کے دل میں اس کی نرمی آ محبت آگئی اب عمل سہل ہو جائے گا اس کے لیے معین مقصود یعنی معین مددگار ہے اصلاح میں مددگار ہوگا یہ ذکر اللہ باقی فرمایا اصلاح نفس, تو نفس کی اصلاح تو مخالفت نفس سے ہو سکتی ہے نفس کی مخالفت ہی سے نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے نفس کی اور نفس کہتے ہیں مرغوبات طبعی غیر شرعیہ طبیعت کی وہ رغبتیں جو شریعت کے خلاف ہو وہ نفس ہے یعنی گناہ تو گناہ سے بچنے کا اہتمام سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور کوئی, اور کوئی طریقہ نہیں ہے نفس کی اصلاح کا نفس کی اصلاح مخالفت سے ہوتی ہے اور مخالفت سے تقاضا بھی ضعیف ہو جاتا ہے حکیم الامت فرماتے ہیں کیسے ہی بولا تقاضا ہو یہ بدنگاہی کے تقاضے ہوں گناہوں کے تقاضے ہوں علاج اس کا مخالفت ہے جس شخص کو اپنی ہمت کو استعمال کرنا آ گیا بس اس کا سب سلوک طے ہو گیا سب اللہ کا راستہ طے ہو گیا اس اپنی ہمت کو استعمال کرنا جس نے سیکھ لیا اور اپنی ہمت کو استعمال کر لیا نظر بازی کا تقاضا ہو رہا ہے نام عورتوں کو دیکھنے کا ہمت کر کے نہیں دیکھا اور جھوٹ بولنے کا گنا کرنے, کرنے کا دوسرے کسی <laughs> گنا کا تقاضا ہو رہا ہے ہمت کر کے گنا سے بچا بس حجی ملت فرماتے ہیں وہ ذرا سی بات کہ جو حاصل ہے سب تصوف کا سب اللہ کے راستے کا حاصل ہے <laughs> کہ جس نیک کام میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس نیک کام کو کر لے اور جس گناہ, کے کام میں جس, گناہ سے کے جس گناہ سے بچنے میں سشتی ہو اس سشتی کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچے جس کو یہ حاصل ہے پھر اس کو کچھ ضرورت نہیں یہی چیز اللہ تعالیٰ سے تعلق کو پیدا بھی کرتی ہے اسی سے پھر تعلق باقی بھی رہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا بھی جاتا ہے تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ آداب حکیم تھانوی رحمت اللہ حکیمت کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے پڑھ لیتے اور ہاتھ بڑھا دیا بہت دیر تک بڑھائے رکھا ہاتھ تو حکیم علومت نے اس نے کہا کہ حضرت مسافہ تو حکیم علومت نے فرمایا وظیفہ مسافہ کرنا ہے مجھے وظیفہ پڑھنا ہے تو مشغول آدمی مشغول اللہ کو یہ بڑی کام کی بات ہے مشغول مع اللہ جو اللہ کے ساتھ مشغول ہو دیکھیں بعض لوگوں کا کوئی شوق ہوتا ہے ان میں اصل میں شیطان گھس جاتا ہے تو نماز پڑھ رہا ہو تلاوت کرتا ہو اس کو ہزارے تو آواز نکالنے پر خام خاں نماز خراب کرتے مشغول مع اللہ کو اپنی طرف مشغول کرنے سے حق اتاب نازل ہوتا ہے مشغول محلہ جو ہو اللہ کے ساتھ مشغول ہو اسی لیے نہ سلام بھی نہ, نہ کرو تو یہ سب آداب ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہیں ملاقات کے لیے جائیں تو اگر مہمان ہیں ہم تو اس میزبان کی راحت کا خیال اتنی دیر تک نہ بیٹھیں کہ میزبان پریشان ہو جائے بعض ایسے وقت جاتے ہیں جس وقت فرصت نہ ہو اور پھر خیال نہیں کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری ذات سے اس کا دھیان نہیں خیال نہیں صوفی طور کی ملومت فرماتے ہیں, وہ ہے, اللہ والا وہ ہے جو ہر عمل میں اخلاص پیدا کر لے اور اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو طریقت خدمت نام نہیں اللہ والا ہو گیا طریقت خدمت خلق نیس وہ تو خدمت خلق سے اللہ سے تعلق صحیح نصیب ہوتا ہے اور اس کا یعنی راحت رسانی خدمت کہتے ہیں راحت رسانی تکلیف سے لوگوں کو تکلیف نہ دے ہمارے قول سے فعل سے کوئی حقیب الامت کی زندگی اس میں گزری لوگوں کو آداب معاشرت سکھانے میں فرمادیت دے جس کو بہت بنناؤ کتب بنناؤ اب دال بنناؤ کہیں اور جائے اور انسان بنناؤ میرے پاس آ فرمایا اگر انسان بن گئے تو بزرگی پیچھے ہاتھ جوڑ کے گھومے گی بزرگی پیچھے جوڑ کے چلے گی ایک تو یہ بات دل میں اور دوسری بات کہ ریا یہاں سبق پکا کرتے رہتے ہیں کبھی تکرار کرتے ہیں کبھی کوئی نئے مضامین تاکہ سبق پکا ہو اذا تکرا تکر آ تکرار سے اس تکرار بات ٹھہر جاتی ہے دل تو ریا دکھاوا جو ہے یہ سب انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے ابھی میں نے نا اخلاص ہو اللہ والا جو یہ عمل میں اخلاص پیدا کر لے تو ریا دکھاوا نہ ہو مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل نہ کرے کوئی سیٹ صاحب آگے پیچھے بیٹھ گئے اب دو رکعت چار منٹ کی بجائے اس نے آٹھ منٹ کی کر دی ہے کہ نہیں مجمع میں کوئی شخص چندہ دیتا ہے مثال کے طور پچاس روپے اور اکیلے میں دیتا ہے دس روپے اکیلے میں دس روپے دیتا ہے مجموعے میں پچاس روپے تو حکیم علمت نے فرمائی یہ چالیس روپے اس کا جائز نہیں لینا چونکہ کسی شخص کا مال حدیث شریف میں بغیر اس کی خوش کے حلال نہیں ہوتا یہ تو ان کے دباؤ سے دے رہا ہے باد صاحب جاہ لوگوں کو چندہ کرنے کے لیے کھڑا کرتے ہیں ان کی جاہ سے مرعوب ہو کے لوگ پھر دیتے ہیں. یہ بھی مناسب نہیں کسی دین کا کام ہی کوئی ہو تو ترغیب ترغیب اور اظہار ضرورت تو سنت ہے ترغیب دے دینا اور اظہار ضرورت ضرورت کا اظہار کر دینا اور یہ اظہار ضرورت یہ ایک صورت ہے کام کی اور صورت بگاڑنے سے حقیقت بھی بگڑتی ضرورت کا اظہار اظہار ضرورت کہ بھائی یہ کام ہے جو آپ چاہیں اس میں حصہ لے سکتے ہیں اس طرح ضرورت کا اظہار کر دیں اور ترغیب دے دے باقی دوسرے طریقے سے دباؤ ڈالنا یہ سب چیزیں مناسب تو میں عرض کر رہا تھا کہ ریا تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے اللہ تعالیٰ ایسے غیر ہیں غیور ہیں ایسے غیرت والے ہیں کہ تھوڑے عمل میں جب تھوڑا سا ریا آ جاتا ہے غیر کے لیے انسان نیت کرتا ہے تو پھر اس کو قبول نہیں فرماتی تو حکیم نے فرمایا ایک شخص نے اپنے مہمان سے, کہا اس میں اپنے خادم سے کہا مہمان کے لیے ضائع کر دی تو ہم بات بات, بات کرتے کرتے باز لوگ غصے میں آ کے بڑا ریا کر دیتے غصہ میں چونکہ نفس آ گیا اور غصے میں پھر بہت سے بہت سے ریا ریا کاری کرنے لگتا ہے انسان اسی لیے جب سے مغلوب ہو تو اس وقت خاموش ہو سکوت, سکوت اختیار کرے تو اس کا علاج حضرت رحمۃ اللہ نے عجیب ارشاد فرمایا نہ اقفا کا قصد کرو عمل میں نہ چھپانے کا قصد کرو نہ اظہار کا قصد کرو دکھانے کا قصد کرو کوئی شخص لو, دے, اے, لوگوں کے دیکھنے کا نام دکھاوا نہیں دکھانے کا نام دکھاوا ہے دونوں میں فرق ہے لوگوں کے عمل کوئی نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے اس کا نام دکھاوا نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کی نیت سے عمل کرنا یہ ہے دکھاوا کبھی مکھھی آئینے کے اوپر بیٹھتی اے, اوپر بیٹھتی نظر اندر آتی کبھی دکھاوا انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے لیکن نظر اندر آتا ہے اسی لئے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے حضرت دارٹر اللہ حیثہ نے فرمایا حضرت میں شیخ کی ضرورت ہے وقت کے تقاضے کو معلوم کرنے کے لئے اس وقت کا کیا تقاضہ ہے چونکہ اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں بلکہ دین نام اللہ اور رسول کے احکام کی اتباہ کا اور وقت کے تقاضے کو پورا کرنے کا اس وقت کیا تقاضا ہے دین کا تو باطنی امور سے جو متعلق مسائل ہوں گے پھر وہ شیخ اس کے کی لیے کیا جاتا ہے اور حکیم الامت نے فرمایا جو مجتہد نہ ہو طبیب اس کے لیے علاج ٹھیک نہیں جسمانی اور جو روحانی اعتبار سے محقق نہ ہو مجتہد نہ ہو تو اس کے لیے پھر روحانی علاج اس کے لیے ٹھیک نہیں روحانی علاج کرنا اور فرمایا شیخ کامل وہ ہے کہ جس کی تجاویز اطبا کسی ہو طبیبوں کی تجاویز ہو اور دارو ملوک کسی ہو بادشاہوں کی سی داروگیر مام مام تو خیر میں میار کر رہا تھا کہ دکھاوا کہ نہ تو اظہار کا قصد کرے نہ کا قصد کرے لوگوں کے خوف سے عمل کو چھوڑ دینا اللہ مہاجن مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بھی بدترین رہا دو وہ کچھ کا نیک کام کرتا تھا لائٹ آگئی لائٹ آگئی بند اس وقت اور وہ عمل چھوڑ دیا ان, ان کی رعایت سے کہ یہ لوگ دیکھ لیں گے تو دکھاوا ہو جائے گا لوگوں کی خاطر سے عمل کا چھوڑ دینا خود بدترین دکھاوا اور ریا ہے اور دکھاوا یہ گناہ کبیرہ ہے طاعت میں یہ قصد کرنا کہ لوگوں کی نظر میں میری قدر ہو جائے یہ ہے اس کی تعریف طاعت میں یہ قصد کرنا ارادہ کرنا کہ لوگوں کی نظر میں میری قدر ہو جائے اور اس کا علاج کیا ہے نہ اخفاء کا قصد کریں نہ اظہار کا قصد کریں حقیم اللہ امت فرماتے ہیں ایسے سمجھو مخلوق کو جیسے شجر حجر پہاڑ ہے درخت ہے ایسے تو نہ ان سے چھپاتا ہے انسان نہ ان کے لیے عمل کرتا ہے تو شجر حجر کی طرح ان کو سمجھے تو نہ تو اخفا کا قصد کرے اخفا کا کا قصد احتمام بھی ریا ہے یاد رکھیں صاحبہ بہت ڈورا کرتے تھے ریا سے دکھاوے سے اخفا اقفاق احتمام کہ اتنا چھپا رہا ہے عمل کو کہ بہت ہی زیادہ احتمام ہے اس کا کیونکہ یہ مخلوق اس کی نظر میں ہے جب ہی تو اخفا کا اتنا اہتمام ہے مخلوق کی کوئی اہمیت ہے مصر شجر حجر کی نہیں سمجھ رہا اس کو اتنی اہمیت دے رکھی ہے کہ ان سے چھبارہ بہت زیادہ اہتمام کر رہا ہے لیکن اگر تردد ہو سمجھنا ہے تو وہی وقت کا تقاضا معلوم کریں شیخ سے ضرورت ہوتی ہے اس وقت رائے رائےل علیل مریض کی رائے مریض ہوتی ہے یاد رکھیں اپنا علاج جب انسان خود کرنے لگتا ہے تو پھر ہلاکت مریض خود کرنے لگے اپنا علاج تو پھر ہلاکت یقینی جاتی ہے تو رائع العلیل بیمار بیمار کی رائع بیمار ہوتی ہے تو نہ تو اخفا کا قصد کرے نہ اظہار کا قصد کرے رضا حق کا قصد کرے اللہ کی رضا کا قصد کرے کہ عمل سے پہلے نیت کر لے تاکہ میں اللہ کے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں جب عمل سے پہلے نیت کر رہی اللہ کو راضی کرنے کی اس کے بعد جو خیالات آ رہے ہیں کہ تم تو اس کو دکھانے کے لیے دکھانے یہ سب یہ سب ایسا ہی ہے جیسے مکھی آنے کے اوپر بیٹھی ہے نظر اندر آ رہی ہے اور اگر پھر بھی نفسانیت کا شعبہ ہو کہ اس میں کچھ دکھا نفس آ گیا کچھ آمیزش ہو گئی نفس کی تو استغفار سے تلافی کر لے اگر زہر پیدا کیا اللہ تعالی نے تو تریاق بھی پیدا کیا اگر زہر نہ چھوٹے تو دریاگ بھی نہ چھوڑے گناہ نہ چھوٹے تو استغفار نہ چھوڑے اور جب شبہ ہو کہ گناہ ہوا کہ نہیں تو سمجھے ہوا اور استغفار کر کے دل اللہ کے نہیں فارغ کرے حضرت نے فرمایا کہ فقیر کو چاہیے کشکول کو خالی رکھے نہ جانے کس وقت کس کریم کی نظر ہو جائے تو ہم کو چاہیے کہ اپنے دل کو خالی رکھے غیر اللہ کے ساتھ مشغول نہ رکھیں اس کو خالی رکھیں ہر وقت اگر ذکر نہ کریں تو خالی ضرور رکھیں نہ جانے کس وقت اس حقیقی کریم کی نظر ہو جائے نہ جانے کس وقت نظر ہو جائے باز خیال کرتے ہیں ایک بات یاد آئی ایسی یاد آ جاتی ہے ہمارے شیخ نے سکھایا کبھی کوئی واسط کے دوران بات یاد آئے تو اس کو بیان کر دو किसी का उसमें नफा होता है, और अगर कभी भूल जाओ कोई बात मजमून चल रहा था इंसान भूल गया ने यही समझो कि अल्लाह को यही मंजूर था यही मंजूर है कि ये बात ना बयान हो इस, इस बयान ना कराना उनको मंजूर था बस एक शायर तो ऐसा था कि जब नमाज में शेर याद आता तो नमाज छोड़ के शेर लिखता کوئی شیر ہو جاتا تو نماز چھوڑ کے کہتا ہے کہ نماز کی قزا ہے شیر کی قزا نہیں شیر کی نہیں نماز کی قزا کرنے کی دوبارہ تو جب کوئی بھول جائے تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالی کو اس کا نہ ہی بیان کرانا منظور تھا تو خیر کبھی کیفیات سل ہو جاتی ہے ذوق شوق نہیں رہتا حضرت مولانا فضل ہیں مجلس مارے جا رہے اور جناب جوش ختم چھٹی ہمارے شیخ فرماتے ہیں سکون نہ بنو سکون کے بندے نہ بنو عبد الف نہ بنو عبد الطیف بنو کیا لطف لطف کے بندے نہ برو لطف آیا بد عمل شروع لطف چھنا عمل چھوڑ دیا نہ تو یہ کیفیات کا یہ کیفیات غیر اختیاری ہے نہ اگر کسی پر کیفیات ہو دل میں تو اس کو دور نہیں کر سکتا اور اگر نہیں ہے تو لا نہیں سکتا ہے کہ نہیں یہ غیر اختیاری ہے غیر اختیاری کے در پہ ہونے سے تشویش ہوتی ہے اور یہ تشویش ہے. مخل مقصود ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق دل کو نصیب نہیں ہوتا وہ کیسا تعلق ہوتا ہے وہ ابھی ہم سمجھ نہیں سکتے ابتدا میں تو ذوق شوق ہوتا ہے شوق انس. انسان نیا نیا اللہ کا راستہ طے کرنا شروع کرتا ہے تو کبھی شوق اس پر غالب ہوتا ہے ہوا کرتا ہے شور شرابا کرتا ہے بہت اس پہ حالات اور جب منتحی ہو گیا تو اس کی ظاہر نہیں ہوتی فرمایا اس کی کیفیات ظاہر نہیں ہوتی سکوت سکوت ہوگا اور اندر آگ ہوگی سکوت ہوگا اور باطن میں آگ بھری ہوگی حکیم بعض ایسے دوائیاں ہوتی ہیں کہ اس کو ٹھنڈی جگہ پر رکھتے لیکن اگر اتارے انسان جسم میں تو پسینے چھوٹ جاتے تب اعتبار تاثیر کتنی گرم تو فرمایا اپنے بزرگوں کا یہ حال ہے کہ وہ بظاہر ہستے ہنساتے نظر آتے ہیں لیکن اگر ان کے دل سے کوئی دل ملائے کس طرح سے کی تعلیمات پر عمل کر کے ہیں محبت اور اتباع یہ ہے طریق دل سے دل ملانے کا محبت اور اتباع تو فرمایا پسینے چھوڑ جائیں مطلب عشق الہی کی ایسی آگ لگ جائے جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت ایک خانہ با خانہ ہے ایک سینا بہ سینہ ہے آگ گھر سے گھر کو لگتی ہے اور دل جو عشق کی خاصیت جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت گھر سے گھر سے سے کو کو آگ لگتی دل سے دل کو ایسی اللہ کی محبت کی آگ لگ جاتی تو کبھی تو حضرت مولانا فضل فلرحمان گنج مرادآبادی سے شکایت کی اس نے کہ حضرت یہ جوش نہیں رہا فرمایا جوش نہیں رہا تو کیا ہوا پرانی جورو اماں ہو جاتی بڑی ہے پیاری بات کہی جو پرانی جھور ہوتی ہے بھی بھی پرانی جاتی مس کے جاتی ہے روٹی پکا کے اس کی طرف جوش کم ہو جاتا ہے لیکن محبت کم ہوتی نہیں محبت تو بڑھ گئی اب ایسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا معاملہ ہوتا ہے کہ شروع شروع میں بڑا جوش ہوتا ہے لیکن بالاخر منتحی ہو جاتا ہے جوش تو نہیں رہتا ہے لیکن محبت تیز ہو جاتی ہے عشق بہت تیز ہو جاتا ہے جیسے ہانڈیا شروع میں جب پانی ہوتا ہے تو بڑا شور کرتی جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو شور شرابا نہیں کرتی لیکن گرم پہلے کی بنسبت بہت زیادہ ہو گئی اس کی گرمی بہت تیز ہو گئی اور کی ملومت نے فرمایا بازی جو ہانڈی مستقل ابلتی رہے تو پھر اس میں ذائقہ نہیں رہتا تو ایسے جو مستقل بولتا رہے بک بگ بگ بگ بازے کرتے رہتے ہیں تو ان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی دماغ میں اعتدال نہیں رہتا وہ شخص معتدل نہیں ہوتا بولتا رہے بولتا رہے مستقل دو کان اللہ نے ایک زبان کی زیادہ سنو کم بولو اور بزرگوں کے پاس تو اسی کو فیض ہوتا ہے جو کان بن کے رہے تو زبان بن کے رہے وہاں پہ تو فیض نہیں نفع نہیں ہوتا وہاں بھی اگر بولتا ہی رہے تو پھر نفا نہیں وہاں کان بن کے رہنا چاہیے اللہ والوں کے پاس کان بن کے رہے رہا رہ اور رحم اللہ کے پاس حکیم الامت نے عجیب اصول بتایا نہ تو کسی سے دوستی کرو نہ دشمنی جن لوگوں نے اس اصول پہ عمل کیا ان کو نفع ہوا اور جن لوگوں نے اصول کو چھوڑا پھر ان کو کوئی نفع نہیں ہوا نہ دوستی کرے نہ دشمنی دنیا, دنیا کا معاملہ تو کرے ہی نہ جن لوگوں نے دنیا کا معاملہ کیا بعد میں پچھتانا پڑا کوئی دنیا کا معاملہ لوگ آ رہے ہیں جناب کوئی کاروبار کر لیتے ہیں ان سے اچھے کاروباری آدمی ہیں, پیسہ لگا لیتے ہیں ان چکروں میں جو رہا ہان میں بھی تو پھر وہ محروم رہتا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے جایا ہے مولانا شاہ محمد احمد فرماتے ہیں, اگر یوں ہی تم آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے محبت کا پھل جب وہ پانے لگے مجھے چھوڑ کر کیوں ہو جانے لگے تو خیر نہ تو پرانی جورو اما ہو جاتی ہے جب عشق پرانا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک عرصے ذکر کر رہا ہے تعلیمات پر عمل کر رہا ہے رفتہ رفتہ نسبت کا رسوخ ہو جاتا ہے بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں ان کو بلانا بھی چاہتا ہے تو پھر وہ بھولتے نہیں یعنی گناہ کرنا بھی چاہے گا تو ایسا خوف خدا پیدا ہو گیا سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے میں جس فضا میں رہوں میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوا ہمیشہ سلامت رہے تھا کے منا جات کا میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت میں رہا ہوں یعنی جہاز میں سے گئی مولی صاحب صوفی صاحب تھنڈا لاؤں گرم ہو رہے دونوں لے آؤ ٹھنڈا بھی گرم بھی لیاؤ پھر بٹن دبا رہے کمبل لیا یہ لیا وہ لیا خام خا تعلقات بڑھا رہے ہیں تو تقوی کے ساتھ دوستوں میں مجھ کو سوکھی روٹیاں غیروں میں بہتر ہے از بریانیاں دوستوں میں, نیک والوں میں رہ اگر اے اے اور اگر سوکھی روٹی بھی مل رہی ہے اس کو غنیمت سمجھے دوستوں میں مجھ کو سوکھی روٹیاں غیروں میں بہتر ہے از بریانی اور ویسے بھی تنا تو برا نہیں نعمتوں کو برت لینا بھائی کہیں ایسی لگا کوئی نعمت ہے اس طرح برت لینا کوئی بات نہیں تنا کی عادت بری ہے یاد رکھے اور نعمتوں کو نعمتیں مستقل نعمتیں رہیں تو پھر نعمتیں مزہ بھی نہیں رہتا ان میں ہے کہ نہیں تو تنا کی عادت یہ اچھی نہیں پرست نہیں انسان کو ہونا چاہیے ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے موٹا کپڑا کھانا کی ملمت فرماتے ہیں بس سادہ کھانا اور موٹے کپڑے کی بس جیسا سادہ سیدھا پہننے کو مل جائے کھانے کو عادت ڈالے اس کی جیسے کل کو معلوم نہیں کیسے حالات ہوں تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ بس ختم کرتا ہوں نہ اختلا کے قصد کرے نہ اظہار کا قصد کرے رضا حق کا قصد کرے کہ اللہ راضی ہو جائے بس ایک ہی قصد ہو بعضے لوگ توازوں اس لئے اختیار کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں متوازے سمجھیں یہ بھی بہت بڑا نفس ہے بعضے اس لئے کے چل رہے ہیں نعمی سے مل رہے ہیں جناب اور عدب سے بیٹھ رہے ہیں توازوں اس لئے بگار رہے ہیں کہ لوگ متوازے سمجھیں یہ خود کی برے تکبر ہے اللہ کی رضا ہر کام میں مقصود ہو اللہ راضی ہو جائے بس رضائے حق کا قصد کرے رضائے خلق کا مخلوق کی رضا کا کبھی قصد نہ کرے مخلوق راضی ہو جائے نہ تو مخلوق کے ہاتھ میں ہمارا نفع نہ نقصان تو پھر ان کو راضی کر کے فائدہ کیا ہے آنے کا بھی نفع نقصان مخلوق کے اختیار میں نہیں قبضہ قدرت میں نہیں تو جس کے ہاتھ جس کے قبضہ قدرت میں ہمارا نفع ہے نہ نقصان ہے تو اس کو راضی کرنے کا کیا فائدہ ہاں اگر اس لیے خوش کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے کسی مومن کا دل خوش کر دینا رکھا فل سے بہتر ہے حضرت مسیح المدالی رحمۃ اللہ یہ بہت بڑا عمل ہے حکیم المت نے فرمایا, मैंने, मैंने دعائیں بہت لی دعائیں کیسے لی ایک تو دعا کرانا ہے ایک دعا لینا ہے بڑا فرق ہے ٹھیک ہے کرانا بھی سنت ہے اور کرانا چاہیے دعا لیکن لینا یہ بہت ہی مبارک ہے کس طرح راحت رسانی خدمت یہ سب چیزیں اس سے دعائیں ملتی ہیں حقیق نے دعائیں بہت لیے دعائیں فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا اس دعا کی برکت سے ملا اللہ کا علی طاعتک یہ اللہ تعالیٰ تعات پر میری مدد فرما اللہ ان نسطین ہماری مدد فرما تاعت پر اللہ انا نسطین کا اللہ دعا قبول ہو جائے تو بس کام بن جائے بیڑا پار فرمایا جو کچھ ملا اس دعا کی برکت سے مجھے ملا اللہ انا نسطعین کا اللہ تو آتک خلق کا قرض نہ کرے نہا کا قص کرے نہ اظہار کا قسط کرے رضائے حق کا قص کرے رضائے خلق کا قرض نہ کرے قد ہے اگر رضا خلق کا وسوسہ ہے تو مطلق پرواہ کرے یعنی اگر کوئی قصب نہیں کر رہا مخلوق کو خوش کرنے کا راضی کرنے کا بھی خیالات آ رہے ہیں تو توجہ ہی نہ کرے اس کی طرف اس کی طرف توجہ نہ کرے اور فرمایا کہ اپنے کو طبیب حاضر کے حوالے کر دے جیسا کہے ویسا چلے یعنی اپنے حالات سے جیسا گئے اس پر عمل کرتا رہے خود رائی پر اپنی رائے پہ چلنے کو بندگی نہیں کہتے خود اپنی رائے پہ چلنے کو بندگی نہیں کہتے اپنی وہ آدمی خود مقرر کر لے اپنے اوپر کوئی جرمانہ اسلح نہیں ہوتی مقرر کروائے پھر دیکھے کیسے اسلح ہوگی خود گالی دے ایک لاکھ نفس کی صلاح نہیں ہوگی دوسرا دیکھے گالی دے کتنا نفس بدکتا ہے بازار اپنے کو گالی دے اکیلے میں تو ایسا ہے ویسا اور بازار میں سے گزر رہا ہے کسی نے کہا جناب تو کتنا مٹاتا یہ جالے میں اچھل پو پڑ رہا ہے اور آخری بات کہ وہ ریا جس پر پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی خیال صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ پہلے عمل عادت بنتا ہے عادت پھر اس سے ریا رخصت ہو کے عبادت بن جاتا ہے مطلب یہ کہ ریا کے خوف سے عمل چھوڑنے سے کبھی بھی اخلاص حاصل نہیں ہوگا اخلاص اگر حاصل کرنا ہے تو دکھاویں کے ساتھ والا عمل بھی کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے عادت کے بعد پھر وہ ایک وقت آئے گا ریا اس سے رخصت ہو کے وہ عبادت بن جائے گا عمل ٹھیک ہے نا بھائی تو یہ چند باتیں عرض کی باقی ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ دو گنا چھوڑ تو سب گناہ چھوڑے ہیں کہ داڑی رکھ لیں ایک مٹھی اور دوسرا نظر کی حفاظ میں اس کا سختی سے تمام نظر کی سختی سے حفاظت کا ہے تمام یہ نہیں کہ بس ایسی نظر لی بچاتے اتنے بڑے تو نظر کی سختی سے حفاظت کا ہے تمام زنا العین النذر بخاری شریف کی روایت آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے ہیں اور نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی ایمان کی مٹھاس کا وعدہ ہے اللہ تعالی کا جس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اللہ تعالی تمام دین پر پورے پورے دین پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اخر دعوانا ان الحمدللہ بسم اللہ اللهم صل علی محمد النبی الاولی و علی السلم تسلیما ربنا ظلمنا انفسنا وان اب بیو فرحمن تخراہمین یا اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ثغیرہ کبیر ماں فرما ہم سب کو جز فرما کے اپنا بنا لے یہاں جو بھی آئے محروم نہ جائے آپ سے صحیح تعلق سے نصیب ہو جائے یا اللہ تعالیٰ دکھاوے سے ریا سے ہم سب کو نجات نسیب فرما یا اخلاص نصیب فرما یا رب کریم ہم سب سے راضی ہو جا رضا کاملا ہم سب کو نصیب فرما دے یا اللہ تعالیٰ رضائے کاملا ہم سب کو نصیب فرما دے رضا کاملا نصیب فرما دے اپنے سے صحیح تعلق نصیح فرما دے یا اللہ تعالیٰ تقوام ہم سب کو نصیب فرما دے یا اللہ تعالیٰ تعلق نصیب فرما دے سے خواب میں بھی گناہ نہ ہو یا اللہ تعالیٰ جو مطلوب خوف ہو محبت نصیب فرما دے اللہ علیہ من نبا انفسنا یا مقلب القلوب سب اللہ دینی رب كما ہم ہما کماربیانی حبر ہم ہما کماربیان صغیرہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے ہمارے شیخ کو شیف کامل نصیب فرما دے, دے سارے عالم میں تعالیٰ کا فیض عام فرما دے حاصل دین کے شرور سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ تعالیٰ جو لوگ دین کو مٹانا چاہتے ہیں دینداروں کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ادا ہدایت دے ورنہ اللہ تعالی ان کو مٹا دیجئے یا رب کریم اللهم ائنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم انا نستعینک علی طاعتک یا رب کریم یا رب کریم امت مسلمہ کی مغفرت فرما امت مسلمہ بر رحم فرما امت مسلمہ کی مدد فرما یا اللہ تعالی اتباع سنت کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما سنتوں پر سندار رکھیے سنتوں پر موت دیجئے اللہ تعالیٰ چونٹیوں پر بر برندوں پر بر جانمنو پر مسلم پر رحم فرما اللہ خیر مسلمہ تمام مسلمان مردہ عرتوں کو تمام بھلائی نسیح فرما مت دعوت کو کافروں کو جابت بنا دے بناتنا فی حسنتا فی حسنتا عذاب النار ہم میں سے جو کوئی ہمارے گھر والوں میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اللہ تعالیٰ جسمانی جس طرح جس کی بیماری شفا کاملا مسلم فرما اللہ الاحياء <سؤال> منهم الاموات اللهم انا من غير ما سالك منه النبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر استعاد استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وانتم المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله وسلم الله تعالى على خير خاتمكم سبحان ربك رب العزه